نبیو اے نبی دلین مومنوں کو جہاد پر ابھاریے انہیں ترغیب دلائیں جہاد کے فضائل انہیں بتائیں جنگ کی نوبت آئے یا نہ آئے ان کے دل میں جذبہ جہاد کو بیدار رکھیں دشمنان اسلام یہی چاہتے ہیں کہ مسلمان بے حیائی میں مبتلا ہو جائے اور اس کا جذبہ جہاد ختم ہو جائے یقم مین کم عشرون سواب رو یغ لیبو اگر تم مسلمانوں میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں نیک ہو تو دو سو کافروں پر وہ غالب آ جائیں گے وہ اقم مین کم می اتوئ یغ لیبو الفم مین الدین کفرو اور اگر تم میں سے 100 نیک مسلمان ہو صبر کرنے والے ہوں تو وہ ایک ہزار کافر پر غالب آ جائیں گے ان کو اس وجہ سے کہ کافر وہ قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی فرماتے ہیں اس وجہ سے بھی کہ کافر کا جنگ کرنے کا مقصد کچھ بھی نہیں دنیا ہے اور وہ موت سے ڈرتا ہے وہ میدان جنگ میں آتا ہے کہ میں،, میں نہ مروں اور دوسرے کو ماروں اور مسلمان میدان جنگ میں آتا ہے میں دوسرے کو ماروں تو غازی بن جاؤں اور خود مر جاؤں تو شہید بن جاؤں تو اس کے یہاں مرنا اور جینا دونوں برابر ہے خفف اللہ تعالی نے تم پر آسانی فرمائی و عالم اللہ جانتا ہے بے شک تم میں کمزوری ہے پس اگر 100 صبر کرنے والے تم میں سے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے وہی یکم منکم الف یغلیبو الفین باذن اللہ اور اگر 1000 تم میں سے سبر کرنے والے نیک لوگ ہوں تو وہ 2000 کافروں پر غالب آئیں گے اللہ کی اذن سے واللہ مع اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے یہ کم از کم مقدار کا تعین ہے یعنی پہلے یہ تھا کہ اگر ایک مسلمان کا مقابلہ دس کافروں سے ہو تو اسے فرار کی اجازت نہ تھی پھر آسانی کر دی گئی فرمایا کہ اگر سو مسلمان ہیں اور سامنے دو سو کافر ہیں یہ دو سو سے کم ہے تو تم بھاگ نہیں سکتے اور اس سے زیادہ ہیں اور اگر تم میدان سے فرار ہو گئے تو تم پر گناہ نہیں ہوگا لیکن تاریخ گواہ ہے کہ مسلمانوں نے اس ریشو سے بڑھ کر کافروں کا مقابلہ کیا یعنی تیس ہزار کا لشکر مسلمانوں کا تھا شام کی فتوحات میں اور جنگ یرموک کے مقام پر کافروں کا لشکر بارہ لاکھ تھا تو تیس ہزار اور بارہ لاکھ کا اگر ریشو نکالیں تو یہ اس سے بہت بڑھ کر ہے تو مسلمانوں نے پیچھے بھاگنے کے لیے کبھی کوشش نہیں کی, کی کیونکہ ان کا مقصد تھا شہادت لیکن شرعی طور پر یہ آسانی دی گئی اور آج تو یہ عالم ہے کہ اسرائیل کی فوج کتنی اسرائیل کی فوج اور اسرائیلی آبادی آپ دیکھیں اور چاروں طرف عرب ممالک کی ٹوٹل فوج کو دیکھیں تو مسلمان ایسے مقام پر بھی پیچھے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ ایمانی حرارت اور وہ جذبہ شہادت اور جذبہ جہاد نہیں جو اسلاف میں ہوتا تھا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم متا فرمائے کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں ہوتا کہ وہ کافروں کو قیدی بنائے اور قیدی بنا کر چھوڑ دے ہے فی اردی جب تک کہ وہ ان کا خون زمین میں نہ بہائے مراد یہ ہے کہ نبی جب کسی کافر کو قید کرتے ہیں تو انہیں فدیہ لے کر وہ نہیں چھوڑتے بلکہ ان کافروں کو وہ قتل کر دیتے ہیں یہ ہمیشہ سے قاعدہ شریعت کا مقرر رہا لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرم فرما کر غزبۂ بدر میں ستر کافروں کو جو قید کیا تھا آپ نے کرم فرما کر انہیں چھوڑ دیا تو یہ حضور کو اللہ دبارک و تعالی نے خصوصی اجازت مرحمت فرمائی تری دون آرا دنیا اس موقع پر بعض لوگوں نے یہ مشورہ ضرور دیا تھا کہ یا رسول اللہ آپ انہیں قتل نہ کریں ان قیدیوں کو جو گرفتار ہوئے ہیں بلکہ فدیہ لے کر چھوڑ دیں یہ مشورہ بعض نے ضرور دیا تھا ان میں سے بعض کی نیت تو یہ تھی کہ اسلام کو تخویت ملے گی اور بعض کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ فدیہ ملے گا تو پھر فدیے سے اس کی تقسیم ہوگی اور ہمیں بھی مال ملے گا کہ ان بعض مسلمانوں کی مذمت کی گئی فرمائیں تری دون آردت دنیا تم دنیا چاہ رہے تھے دنیا کا سامان وہ اللہ یرید اور اللہ آخرت کو پسند فرماتا ہے وہ اللہ عزیز اور اللہ غالب حکمت والا ہے لولا کتاب من اللہ سبق لمسم فیما اخذتم عذاب اگر اللہ کی طرف سے تمہارے لیے بخشش کا اعلان نہ ہوتا ایک بات پہلے سے لکھی ہوئی نہ ہوتی جو سبقہ سبقد لے چکی ہے تو ضرور اس مال لینے کی وجہ سے تمہیں بڑا عذاب پہنچتا یہ انہیں پہنچتا جنہوں نے یہ مشورہ مال کے لالچ میں دیا تھا ہاں وہ صحابہ کا جن کا یہ مشورہ اسلام کی سربلندی کے لیے تھا کہ یہ کافر آپ کے عفو درگزر کو دیکھ کر ایمان لے آئیں گے اور اسلام کو تقویت ہوگی فکلو ما غنیم تو حلالن تو یہ جب یہ آیتیں تھے قریبا ہوئی تو مسلمان ڈر گئے کہ فریے کی رقم سے جو ہمیں غنیمت ملی ہم اسے خرچ نہیں کریں گے تو فرمائے کھاؤ بس کھاؤ اس سے جو غنیمت تم نے پائی حلال طیب یہ وط اللہ سے ڈرو ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے